اللہ تعالی فرماتے ہیں آپ کہہ دیجئے بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کے لیے بندگی کو خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کروں و لأن اكون أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں پہلا مسلمان بن جاؤں قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم کہہ دیجئے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو یقینا مجھے بڑے دن مطلب قیامت کے عذاب سے ڈر لگتا ہے قل اللہ اعبد مخلصا لہو دینی کہہ دیجئے میں اللہ کے لیے اپنی بندگی کو خالص کرتے ہوئے اسی کی عبادت کرتا ہوں ذارک هو الخسران تو تم اس کے سوا جس کی عبادت چاہو عبادت کرو کہہ دیجئے بلا شبہ خسارہ اٹھائے والے یا خسارہ اٹھانے والے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے روز قیامت اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا خبردار یہی کھلا خسارہ ہے ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فتقون ان کے لیے ان کے اوپر آگ کے سائبان ہوں گے اور ان کے نیچے بھی آگ کے سائبان ہوں گے یہی وہ عذاب ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے لہٰذا اے میرے بندو تم مجھ ہی سے ڈرتے رہو وَالَّذِينَ جِتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ اور جو لوگ طاغوت کی عبادت کرنے سے بچے رہے اور انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا ان کے لیے بشارت ہے لہٰذا آپ میرے ان بندوں کو بشارت دے دیں الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ اولائک الذين هداهم الله واولائک هم جو غور سے بات سنتے ہیں اور اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں وہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی اور وہی لوگ عقل والے ہیں افمن حق عليه كلمه العذاب افاتت قوم في النار کیا پھر جس شخص پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہو تو اے نبی کیا پھر جس شخص پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہو تو اے نبی کیا آپ اسے چھڑا لیں گے جو آگ مطلب دوزخ میں ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف پہلا اس معنی میں کہ آبائی دین کی مخالفت کر کے توحید کی دعوت سب سے پہلے آپ ہی نے پیش کی توحید کی دعوت سب سے پہلے آپ ہی نے پیش کی پھر ولیل و کی جمع ہے سایہ یہاں اطباق النار مراد ہے یعنی ان کے اوپر نیچے آگ کے طبق ہوں گے ان کے اوپر نیچے آگ کے طبق ہوں گے جو ان پر بھڑک رہے ہوں گے بحوال فتح القدیر پھر یعنی یہی مذکور خسران مبین اور عذاب ذلل ہے جس سے اللہ تعالی اپنے بندوں کو ڈراتا ہے تاکہ وہ اطاعت الہی کا رستہ اختیار کر کے اس انجام بد سے بچ جائیں پھر احسن سے مراد محکم اور پختہ بات یا معمورات میں سے سب سے اچھی بات یا عظیمت و رخصت میں سے عظیمت یا عقوبت بدلنے والی یا بدلہ لینے کے مقابلے میں افو و درگزر اختیار کرتے ہیں پھر ایک بار پڑھ لیتے ہیں کہ احسن سے مراد محکم اور پختہ بات یا معمورات میں سے سب سے اچھی بات یا عظیمت و رخصت میں سے عظیمت یا عقوبت مطلب بدلہ لینے کے مقابلے میں افو و درگزر اختیار کرتے ہیں پھر کیونکہ انہوں نے اپنی عقل سے فائدہ اٹھایا ہے جب کہ دوسروں نے اپنی عقلوں سے فائدہ نہیں اٹھایا پھر یعنی قضاء و تقدیر کی روح سے اس کا استحقاق عذاب ثابت ہو چکا ہے اس طرح کہ کفر و ظلم کفر و ظلم اور جرم و عدوان میں وہ اپنی انتہا کو پہنچ گیا جہاں سے اس کی واپسی ممکن نہیں رہی جیسے ابو جہل اور آس بن وائل وغیرہ اور گناہوں نے اس کو پوری طرح گھیر لیا اور وہ جہنمی ہو گیا ناوز باللہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس بات کی شدید خواہش رکھتے تھے کہ آپ کی قوم کے سب لوگ ایمان لے آئیں اس میں اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور آپ کو بتلایا کہ آپ کی خواہش اپنی جگہ بالکل صحیح اور بجا ہے لیکن جس پر اس کی تقدیر غالب آ گئی اور اللہ کا کلمہ اس کے حق میں ثابت ہو گیا اسے آپ جہنم کی آگ سے بچانے پر قادر نہیں ہیں پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں لیکن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنيه تجري من تحتها الانهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈر گئے ان کے لیے بالا خانے ہیں ان کے اوپر اور بالا خانے بنے ہوئے ہیں ان کے اوپر اور بالا خانے بنے ہوئے ہیں جبکہ ان کے نیچے نہریں جاری ہیں یہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا الم تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعَا کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا پھر اسے زمینی چشموں سے جاری کیا پھر وہ اس کے ذریعے سے کھیتی نکالتا ہے جبکہ اس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں پھر وہ پک کر خشک ہو جاتی ہے آپ اسے زرد ہوئی دیکھتے ہیں پھر وہ اسے ریزہ ریزہ کر دیتا ہے بلا شبہ اس میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے <تصفيق> من شرح اللہ صدره لیل اسلام فهو علی نور من ربه فوئل <مبین> کیا پھر جس شخص کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے اور وہ اپنے رب کی طرف سے روشنی پر ہے وہ سخت اور تنگ دل کافر کے برابر ہو سکتا ہے چنانچہ ہلاکت ہے ان کے لیے جن کے دل اللہ کی یاد کے معاملے میں سخت ہے وہی لوگ <تصفيق> الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية قشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلا ذكر الله ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ اَحْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ اللہ نے بہترین کلام نازل کیا جو ایک کتاب ہے باہم ملتی جلتی بار بار دہرائی جانے والی جس سے لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں پھر ان کی جلدیں اور ان کے دل اللہ کی یاد کی طرف نرم ہو کر مائل ہو جاتے ہیں یہی اللہ کی ہدایت ہے وہ اس کے ذریعے سے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف اس کا مطلب ہے کہ جنت میں درجات ہوں گے ایک کے اوپر ایک جس طرح یہاں کثیر المنازل عمارتیں ہیں جنت میں بھی درجات کے حساب سے ایک دوسرے کے اوپر بالا خانے ہوں گے جن کے درمیان سے اہل جنت کی خواہش کے مطابق دودھ شہد پانی اور شراب کی نہریں چل رہی ہوں گی پھر جو اس نے اپنے مومن بندوں سے کیا ہے اور جو یقینا پورا ہوگا کہ اللہ سے وعدہ خلافی ممکن نہیں پھر یعنی بیا یوں کی جمع ہے سوتے چشمے یعنی بارش کے ذریعے سے پانی آسمان سے اترتا ہے پھر وہ زمین میں جذب ہو جاتا ہے اور پھر چشموں کی صورت میں نکلتا ہے یا تالابوں اور نہروں میں جمع ہو جاتا ہے پھر یعنی اس پانی سے جو ایک ہوتا ہے انواع اقسام کی چیزیں پیدا فرماتا ہے جن کا رنگ ذائقہ خوشبو ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے پھر یعنی شادابی اور تر و تازگی کے بعد وہ کھیتیاں سوکھ جاتی اور زرد ہو جاتی ہیں اور پھر ریزہ ریزا ہو جاتی ہیں جس طرح لکڑی کی ٹہنیاں خشک ہو کر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں پھر یعنی اہل دانش اس سے سمجھ لیتے ہیں کہ دنیا کی مثال بھی اسی طرح ہے وہ بھی جلد وہ بھی بہت جلد زوال و فنا سے ہم کنار ہو جانی ہے اس کی رونق و بہجت اس کی شادابی و زینت اور اس کی لذتیں اور آسائشیں عارضی ہیں جس سے انسان کو دل نہیں لگانا چاہیے بلکہ اس موت کی تیاری میں مشغول رہنا چاہیے جس کے بعد کی زندگی دائمی ہے جسے زوال نہیں بعض کہتے ہیں کہ قرآن اور اہل ایمان کے سینوں کی مثال ہے اور مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے قرآن اتارا جسے وہ مومنوں کے دلوں میں داخل فرماتا ہے پھر اس کے ذریعے سے دین باہر نکالتا ہے جو ایک دوسرے سے بہتر ہوتا ہے پس مومن تو ایمان و یقین میں زیادہ ہو جاتا ہے اور جس کے دل میں روگ ہوتا ہے وہ اس طرح خشک ہو جاتا ہے جس طرح کھیتی خشک ہو جاتی ہے بھوالے فتح القدیر پھر یعنی جس کو قبول حق اور خیر کا رستہ اپنانے کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جائے پس وہ اس شرح صدر کی وجہ سے رب کی روشنی پر ہو کیا یہ اس جیسا ہو سکتا ہے جس کا دل اسلام کے لیے سخت اور اس کا سینہ تنگ ہو اور وہ گمراہی کی تاریکیوں میں بھٹک رہا ہو پھر احسن الحدیث سے مراد قرآن مجید ہے ملتی جلتی کا مطلب اس کے سارے حصے حسن و کلام اعجاز و بلاغت صحت معانی وغیرہ خوبیوں میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں یا یہ بھی سابقہ کتب آسمانی سے ملتا ہے یعنی ان کے مشابہ ہیں مفینی جس میں قصص و واقعات اور مواعظ و احکام کو بار بار دہرایا گیا ہے پھر کیونکہ وہ ان وائدوں کو اور تخویف و تحدید کو سمجھتے ہیں جو نافرمانوں فرمانوں کے لیے اس میں ہے پھر یعنی جب اللہ کی رحمت اور اس کے لطف و کرم کی امید ان کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے تو ان کے اندر سوز و گداز پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جاتے ہیں حضرت قطعہ فرماتے ہیں کہ اس میں اولیاء اللہ کی صفت بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے خوف سے ان کے دل کاپ اٹھتے ان کی آنکھوں سے آنسوں رواں ہو جاتے ہیں اور ان کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے اطمینان نصیب ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ وہ مدہوش اور حواس باختہ ہو جائیں اور عقل وہ ہوش باقی نہ رہے کیونکہ بد کیونکہ یہ بدعتیوں کی صفت ہے اور اس میں شیطان کا دخل ہوتا ہے بھوالے تفسیر بن کثیر جیسے آج بھی بدتیوں کی قوالی میں اس طرح کی شیطانی حرکتیں عام ہیں جسے وہ وجد و حال یا شکر و مستی سے تعبیر کرتے ہیں امام ابن کثیر فرماتے ہیں اہل ایمان کا معاملہ اس بارے میں کافروں سے بوجوہ مختلف ہے ایک یہ کہ اہل ایمان کا سماع قرآن کریم کی تلاوت ہے جبکہ کفار کا سماع بے حیا مغنیات کی آوازوں میں گانا بجانا سننا ہے جیسے اہل بدت کا سماع جیسے اہل بدت کا جیسے اہل بدت کا سما مشرکانہ غلو پر مبنی قوالیاں اور ناتے ہیں دوسرے یہ کہ اہل ایمان قرآن سن کر ادب و خشیت سے رجا و محبت سے اور علم و فہم سے رو پڑتے ہیں اور سجدہ ریز ہو جاتے ہیں جبکہ کفار شور کرتے اور کھیل کود میں مصروف رہتے ہیں تیسرے اہل ایمان سمائے قرآن کے وقت ادب و توازو اختیار کرتے ہیں جیسے صحابہ کرام کی عادتیں مبارکہ تھیں جس سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے اور ان کے دل اللہ کی طرف جھک جاتے تھے وہ حوالے تفسیر ابن کثیر پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں تم تک سب پھر جو شخص روز قیامت برے عذاب سے اپنے چہرے کی ڈھال کے ذریعے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے وہ جنتی کے برابر ہو سکتا ہے اور ظالموں سے, اور ظالموں سے کہا جائے گا تم اس کا مزہ چکھو جو تم کباتے تھے جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے دین حق کو جھٹلایا تو ان پر ایسی جگہ سے عذاب آیا جس کا انہیں گمان تک نہ تھا فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ چنانچہ اللہ نے انہیں دنیاوی زندگی میں رسوائی چکھائی اور آخرت کا عذاب تو یقیناً بہت بڑا ہے کاش وہ جانتے ہوتے وَلَقَدَ ضَرَبْنَا فِي مِن كُلِّ مَثَلٍ اور بلا شبہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثال بیان کی ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں قرآن قران عربی قرآن عربی زبان میں ہے کجی والا نہیں شاید وہ ڈریں ضرب الله مثل الرجل فیه شرکاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستویان مثلا الحمد لله بل اکثرهم لا يعلمون اللہ نے ایک آدمی مطلب غلام کی مثال بیان کی جس میں کئی باہم اختلاف رکھنے والے شریک ہیں اور ایک دوسرا آدمی جو خالص ایک ہی شخص کا غلام ہے کیا ان دونوں کی حالت یکساں ہو سکتی ہے نہیں الحمدللہ بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے اے نبی بلا شبہ آپ بھی مرنے والے ہیں اور وہ بھی یقینا مرنے والے ہیں ثم انكم يوم عند ربكم تختصمون پھر بلا شبہ تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑو گے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی کیا یہ شخص اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو قیامت والے دن بالکل خوف اور امن میں ہوگا یعنی محظوف عبارت ملا کر اس کا یہ مفہوم ہوگا پھر اور انہیں ان عذابوں سے کوئی نہیں بچا سکا پھر یہ کفار مکہ کو تنبی ہے کہ گزشتہ قوموں نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو ان کا یہ حال ہوا اور تم اشرف الرسل اور اف الناس کی تکزیب کر رہے ہو تمہیں بھی اس تکذیب کے انجام سے ڈرنا چاہیے پھر یعنی لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں باتیں بیٹھ جائیں اور وہ نصیحت حاصل کریں پھر یعنی قرآن واضح عربی زبان میں ہے جس میں کوئی کجی انحراف اور التباس نہیں ہے تاکہ لوگ اس میں بیان کردہ ویدوں سے ڈریں اور اس میں بیان کیے گئے وعدوں کا مستاق بننے کے لیے عمل کریں پھر اس میں مشرق مطلب اللہ کا شریک ٹھہرانے والے اور مخلص مطلب صرف ایک اللہ کے لیے عبادت کرنے والے کی مثال بیان کی گئی ہے یعنی ایک غلام ہے جو کئی شخصوں کے درمیان مشترکہ ہے چنانچہ وہ آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں اور ایک غلام ہے جس کا مالک صرف ایک ہی شخص ہے اس کی ملکیت میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے کیا یہ دونوں غلام برابر ہو سکتے ہیں نہیں یقیناً نہیں اسی طرح وہ مشرق جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کی بھی عبادت کرتا ہے اور وہ مخلص مومن جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا برابر نہیں ہو سکتے پھر اس بات پر کہ اس نے حجت قائم کر دی پھر اس لیے اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں پھر یعنی اے پیغمبر آپ بھی اور آپ کے مخالف بھی سب موت سے ہم کنار ہو کر اس دنیا سے ہمارے پاس آخرت میں آئیں گے دنیا میں تو توحید اور شرک کا فیصلہ تمہارے درمیان نہیں ہو سکا اور تم اس بارے میں جھگڑتے ہی رہے لیکن یہاں میں اس کا فیصلہ کروں گا اور مخلص معاہدین کو جنت میں اور مشرقین وجاہدین اور مکذبین کو جہنم میں داخل کروں گا ان آیات سے بھی وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بات ہوتا ہے جس طرح کے آل عمران آیت نمبر 144 سے بھی ہوتا ہے اور جس سے استدلال کرتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا تحقق فرمایا تھا اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ کو برزخ میں بالکل اسی طرح زندگی حاصل ہے جس طرح دنیا میں حاصل تھی قرآن کی نصوص کے خلاف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی دیگر انسانوں ہی کی طرح موت طاری ہوئی اس لیے آپ کو دفن کیا گیا قبر میں آپ کو برزخی زندگی تو یقیناً حاصل ہے جس کی کیفیت کا ہمیں علم نہیں لیکن دوبارہ قبر میں آپ کو دنیاوی زندگی عطا نہیں کی گئی صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیف شیخ الحدیث مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمہ اللہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدِقِ اِذْ جَاءَهِ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوًا لِلْكَافِرِينَ پھر اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ بولا اور سچائی کو جھٹلایا جبکہ وہ اس کے پاس آگئی کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں؟ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئیک ہم المتقون اور جو شخص سچائی مطلب دین حق لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی وہی لوگ متقی ہیں لہم ما یشاءون جزاء ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہے جو وہ چاہیں گے نیکی کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے تاکہ اللہ ان سے وہ برائیاں دور کر دے جو انہوں نے کی اور انہیں ان کا اجر بہترین آمال کے مطابق دے جو وہ کرتے رہے تھے اَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں اور وہ آپ کو ان معبودوں سے ڈراتے ہیں جو انہوں نے اللہ کے سوا بنا رکھے ہیں اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی دعویٰ کرے کہ اللہ کی اولاد ہے یا اس کا شریک ہے یا اس کی بیوی ہے درآں حال یہ کہ وہ ان سب چیزوں سے پاک ہے پھر جس میں توحید ہے احکام و فرائض ہیں عقیدہ باس و نشور ہے محرمات سے اجتناب ہے مومنین کے لیے خوشخبری اور کافروں کے لیے وعیدیں ہیں یہ دین و شریعت جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اسے وہ جھوٹا بتلائے پھر اس سے پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے جو سچا دین لے کر آئے بعض کے نزدیک یہ عام ہے اور اس سے ہر وہ شخص مراد ہے جو توحید کی دعوت دیتا اور اللہ کی شریعت کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے پھر بعض نے اس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مراد لیے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور ان پر ایمان لائے بعض نے اسے بھی عام رکھا ہے جس میں سب مومن شامل ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ کو سچا مانتے ہیں پھر یعنی اللہ تعالیٰ ان کے گناہ بھی معاف فرما دے گا ان کے درجے بھی بلند فرمائے گا کیونکہ ہر مسلمان کی اللہ سے یہی خواہش ہوتی ہے علاوہ زیں جنت میں جانے کے بعد ہر مطلوب چیز بھی ملے گی پھر المحسنین کا ایک مفہوم تو یہ ہے جو نیکیاں کرنے والے ہیں دوسرا وہ جو اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں جیسے حدیث میں احسان کی تعریف کی گئی ہے ان تعبود اللہ کے ان کے تراح فن تراح فن حراخ مطلب تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو اگر یہ تصور ممکن نہ ہو تو یہ ضرور ذہن میں رہے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے تیسرا جو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرتے ہیں چوتھا ہر نیک عمل کو اچھے طریقے سے خوشبو و خصوص سے اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرتے ہیں کثرت کے بجائے اس میں حسن کا خیال رکھتے ہیں پھر اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم ہیں اور حکم اس کا عام ہے تمام امبیا اور مومنین اس میں شامل ہیں مطلب یہ ہے کہ آپ کو غیر اللہ سے ڈراتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ جب آپ کا حامی و ناصر ہو تو آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا وہ ان سب کے مقابلے میں آپ کو کافی ہے پھر جو اس گمراہی سے نکال کر ہدایت کے رستے پر لگا دے و اللہ علی نبینا محمد وسلم اجمعین